الحمد للہ وسلات والسلام على رسول اللہ وعلى علیہ وصحبی اجمعین وبا کل ہم متقین اور اہل ایمان کی صفات کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ جو اللہ کے قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں ان میں پہلی بات یہ تھی کہ جو متقین ہیں وہ ہدایت حاصل کرتے ہیں پھر وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں غیب پر ایمان رکھتے ہیں اس کا تذکرہ ہوا غیب سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت ہوئی اور و یقیم سلاطا یہ بھی ان کی صفت ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اقامت کا کیا مفہوم ہے اور اس کی کیا جامعیت ہے اسی طریقے سے و ممہ رضقن ہم یونفقون انفاق کے بارے میں بات ہوئی اگلی آیت انشاءاللہ ہم نے پڑھنی ہے و وما انزل من قبلک وبل یوقنون وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ پر وَمَا ذیلا اور جو نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے و اور آخرت پر ہم وہ یو یقین رکھتے ہیں تو یہ مزید صفات بیان ہو رہی ہیں ان کی جو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرتے ہیں فرمایا وہ لوگ جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں یہ نہیں کہا آپ پر قرآن نازل کیا گیا اور یہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں بلکہ بما انزل ضلع کا جو آپ پر نازل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہی کی شکل میں پورا دین آپ پر نازل کیا ہے اور وہ دو چیزوں میں ہے ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متحرہ ہے آپ کی یہ سنت حدیث یہ بھی منزل من اللہ ہے اللہ کی طرف سے نادل ہوئی ہے تو ہدایت وہ حاصل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وہی پر وہی کے ذریعے نازل ہونے والی تمام ہدایات پر جو ایمان رکھتے ہیں جن کا قرآن پر بھی پورا ایمان ہے اور قرآن کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین نازل کیا گیا اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں آپ نے فرمایا اوتی تل قرآن و مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن ہی کی مسل و مسلح مع قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو نزول کے اعتبار سے قرآن کی مثل قرار دیا کہ قرآن نادل ہوا تو وہ بھی نادل ہوئی ہدایت کے اعتبار سے قرآن کی مثل قرار دیا اور اس پر اس کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے بھی اس کی حیثیت یہ قرآن کی مثل اس کو قرار دیا تو گویا کہ وہ لوگ جو قرآن اور سنت پر جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کب بتایا تھا کہ بعض لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہمیں تو بس اللہ کی کتاب کافی ہے آیت رجم کے مناسبت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے یہ منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدا پر ہمارے سامنے عمل کیا ہم نے بھی اس پر عمل کیا لیکن بعد میں کچھ لوگ آئیں گے جو اس پر عمل ترک کر دیں گے اور دلیل کیا دیں گے کہ ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں تو حدیث کا انکار کر دیں گے حدیث کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کا انکار کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ کی سنت سے ثابت ہے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی تعالیٰ نے کہ وہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے فَيَذِلُّ بِتَرْكِ الْفَرِيدَ اس فرض کو اس فرض کو چھوڑ کر ہاں وہ گمراہ ہو جائیں گے تو یہ بہت لوگوں کا بطیرہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے اور اس کے سوا باقی جو کچھ ہے کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مشکوک ہے کبھی کوئی بہانہ بناتے ہیں کبھی علمی سطح کے اوپر اصولی منیادوں پر بحث شروع کر دیتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے یہ حدیث کی زیادہ جتنی حدیثیں ہیں ان میں سے زیادہ اخبار احاد ہیں تو ان کے اوپر عمل جو ہے وہ اس طریقے سے ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن پر قرآن کی تفسیر میں ہم ان کو استعمال کریں حدود اللہ میں ہم ان پر عمل کریں اسلام کے قانونی ڈھانچے کے اندر ان کو قرآن جیسا مان کر تسلیم کر کے اس کو رائج کریں اس پر فیصلے کریں اس پر عمل لازم قرار دیں تو یہ اس قسم کی اصولی بحثیں کر کے وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے جو بنیادی چیزیں جن کو قرار دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا قرآن کے ساتھ ساری سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل من اللہ ہے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ہے تو جو اس کا انکار کرے گا وہ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکے گا وہ, وہ بھٹکے گا ظاہر ہے اس کو طویلیں کرنی پڑیں گی اس کو ایسا انداز اختیار کرنا پڑے گا کیونکہ قرآن مجید میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ان میں سے بہت ساری چیزیں تو وہ ہیں جو وہ احادیث کی شکل میں موجود ہیں بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو اقبال صحابہ سے ہمیں ملتی ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سمجھا پھر انہوں نے بیان کیا تو تمام اقوال صحابہ جو کسی بھی صحیح حدیث کے خلاف نہیں ہے ہم ان کو تفسیر قرآن کے اندر باقاعدہ اصول کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں اور ان کا ان میں سے کسی کا انکار نہیں کرتے اللہ اکبر تو یہ گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی وہی وہی قرآن کے ساتھ اللہ کے نبی کی سنت یہ دونوں چیزیں نادل ہونے والی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی وہ لوگ جو گمراہ ہوئے جنہوں نے دنیا کو گمراہ کیا بڑے نقصانات کیے ہیں جی ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جنہوں نے حدیث کا انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے سے قبول کرنے سے انکار کیا پھر کبھی کہتے ہیں بھائی عام چیزیں چلو مان لیتے ہیں لیکن قرآن کی تفسیر اس سے ہم کریں یہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک یقینی چیز قرآن تو کو تو یقینی مانتے ہیں اور احادیث کے بارے میں ان کو شک ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس کے اس سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر سکتے یہ گمراہیاں پھیلاتے ہیں اور پہلے بھی پھیلاتے رہے ہیں معتدلا یہی کرتے تھے یہ جتنے عقل پسند لوگ اور فرقے وجود میں آئے ان سب نے یہی کیا آج بھی معتدلا کی بہت ساری قسمیں جہمیہ کی بہت ساری قسمیں ہمارے ہاں موجود ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں حدیث کو قرآن سے الگ کر دیتے ہیں تعویلوں کا بازار گرم کر دیتے ہیں اور اقبال صحابہ کو تو مانتے نہیں اپنی رائے کو حجت تسلیم کرتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث کو خبر واحد کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں وہ ظالم اگر تو اپنی رائے سے پیش کرتا ہے کیا اس کو تو خبر واحد نہیں سمجھتا کہ طور پہ مان لیا جائے اور اللہ کے نبی کی حدیث کو تو خبر واحد کہہ کر چھوڑ دے یہ کتنی بڑی گمراہی کتنی بڑی جرت ہے اللہ اکبر تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی کہ ہدایت وہ حاصل کریں گے کہ اے نبی جو کچھ آپ پر نادل کیا گیا ما بہت ہی جامع ہے ما انزل کا جو نادل کیا گیا آپ کی طرف اس میں پورا دین شامل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی کی شکل میں آیا ہے جو وہی کی بنیاد کے اوپر سمجھتا ہے قرآن کو عمل کرتا ہے قرآن پر دعوت دیتا ہے قرآن کی وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا اور جو اس سے ہٹ جائے گا وہ کبھی راہ راہداس پر نہیں ہو سکتا وما ان من قبلک اور پھر اس کے ساتھ فرمایا وہ ایمان لاتے ہیں ان تمام چیزوں پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتابیں نادل کی گئیں صحیفیں نادل کیے گئے ان کے تذکرے اللہ کے قرآن میں موجود ہیں موسا علیہ السلاط وسلام پر کتاب نادل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب نادل ہوئی داود علیہ السلام پر کتاب نادل ہوئی اور ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام پر جو نادل ہوا اس کو صحیفہ کے ساتھ تعبیر کیا گیا تو جو کچھ پہلے نازل کیا گیا پہلے نبیوں پر پہلی شریعتوں میں کہ وہ ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں کیا ایمان رکھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی تھیں لیکن ہمارے قرآن نے یہ بھی بات واضح کر دی کہ آئی یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے تھیں لیکن بعد میں یہود نے تعریف کر کے اس کو بگاڑ دیا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں ان کا اللہ کی طرف سے تورات کا اللہ کی طرف سے نادل ہونے پر بھی ہمارا ایمان ہے اور اس کتاب میں تعریف کی گئی اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ دونوں دونوں ہمیں اللہ کا قرآن دے رہا ہم دونوں چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ ان کی تعریف ہی ہے ان کتابوں کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہے بہت سارا چیز حصہ اس میں سے چھپا لیا گیا ہے اللہ اکبر تو یہ ایمان کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نادل ہوئی تھی پھر یہ ایمان کہ ان کے اندر تعریف ہو گئی ان کے اندر تبدیلی ہو گئی پھر یہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عمل سے منسوخ کر دیا اور یہ ایمان کہ قرآن ان سب کی ناسک کتاب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تمام پہلی شریعتوں کی ناسک شریعت ہے یہ وہ سارے ایمان ہیں ان پر جو ایمان لائے گا وہ قرآن پر قرآن سے صحیح معنوں میں ہدایت حاصل کر سکے گا اور اس کی دعوت کے ساتھ انشاءاللہ دنیا میں صحیح ہدایت صحیح رہنمائی لوگوں کو ملے گی وبل آخرت ہم یو اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں یہ بھی ایک بنیادی چیز قرار دے دی کہ قرآن سے ہدایت کرنے والے لوگ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں صرف دنیا کو ہی نہیں سمجھتے وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کیا یقین رکھتے ہیں آخرت پر جو کچھ وہی کی شکل میں نازل کر دیا گیا آخرت کے لیے ان ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا برزخ کی زندگی کیسی ہوگی حشر میں کیا ہوگا اور پھر حساب و کتاب کے بعد جنت دوزخ ان تمام چیزوں کا تعلق آخرت سے ہے آخرت دنیا کے مقابلے میں اول کے بعد آخر اول دنیا ہے اور آخر وہ آخرت ہے جی آخرت میں یہ ساری چیزیں برزخ اس میں شامل ہے حشر اس میں شامل ہے اور اسی طریقے سے حساب و کتاب کے سارے مرحلے اس میں شامل ہیں جنت دوزخ اس میں شامل ہے کہ ان چیزوں پر ان کا یقین ہوتا ہے جو اس یقین سے معروم ہے شک ہے ان کو جنت کی طویلیں لوگ کرتے ہیں جہنم کے بارے میں عجیب و غریب نظریات رکھتے ہیں آخرت کے متعلق عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں برزخ کے متعلق بہت سارے لوگوں کا ایمان نہیں ہے قبر سے متعلق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے لوگوں نے اس کا انکار کر دیا تو ان میں سے جو کچھ ایمان اور عقیدے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا اور وہی کی شل میں شکل میں جو نادل ہو گیا جو شخص یا جو جماعت جو گروہ کسی ایک چیز کا یا سب کا انکار کر دے ان کو ہدایت نہیں ملے گی میں نے میں ایک تجربے کی بات بتاتا ہوں ایک شخص آیا اس نے توحید کا باز بہت زبردست طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی تو مجھے کسی نے بتایا ہم اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے مجھے کسی نے بتایا کہ ایک بہت بڑا عالم آیا ہے کراچی سے اور جناب وہ ایسی توحید بیان کرتا ہے کہ ہم نے آج تک اتنے واضح دلائل اور شاندار انداز ہم نے پہلے کبھی اس طریقے سے توحید نہیں سنی تو میں بھی گیا ملاقات کے لیے ملا بیٹھے تو اس نے قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کے توحید کا وہ رنگ جمایا اتنا شاندار خوبصورت طریقہ ہم طالب علم تھے پڑھتے تھے تو بڑی خوشی ہوئی اور بڑا ہی سچی بات ہے کہ کہ یہ شخص اتنا پختہ ہے توحید کے اندر تو ہم نے کہا کہ ہم تو آپ سے بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں وہ کہتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے تو سیکھنا شروع کر دیا پڑھنا شروع کر دیا پڑھتے پڑھتے دو مرتبہ تین مرتبہ کراچی سے جا جا کے واپس آ, آ کے ہمیں درس دیتا رہا پڑھاتا رہا اچھا اس کے بعد میں کراچی گیا کراچی جا کر میں نے پوچھا کہ مجھے آپ کے بارے میں یہ خبر ملی ہے کہ آپ عذاب قبر کہ کے ممکن ہیں تو کہتا یہ اداب عذاب قبر کی دلیل کیا ہے بتاؤ پڑھو قرآن مجید کی کوئی آئے جس سے اداب قبر کا پتہ چلتا ہو اور جناب یہ اس قسم کی بحثیں اس قسم کی باتیں اس نے صاف کہا میں بالکل نہیں مانتا ہاں جی تو الحمدللہ ہم نے جو بات سمجھ تھی کئی گھنٹے اس کے ساتھ بحث ہوئی لیکن بس پھر دل نے یہ مانا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو واپس آ گئے میرے عزیز بھائیوں پھر کچھ دنوں کے بعد ہی اس نے ایک کتاب لکھی اس کتاب کے اندر اس نے ابن رحمت اللہ علیہ کو بھی خارج ایمان سے اسلام سے خارج کر دیا رحمت اللہ کتنے بڑے, محدث ہیں ہاں کتنے بڑے محدث ہیں جناب اس کی بھی ان کی بھی تکفیر کر دی اور ایسے ایسے عجیب و غریب ڈرامے اس نے شروع کر دیے تو دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالی معاف کرے اس حالت ہی بگڑ گئی میرے عزیز بھائیوں یہ بالکل پکی بات ہے کہ جو کسی ایک بنیاد کا منکر ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ وہ بہت بڑے فتنے کا شکار خود بھی ہو جاتا ہے اور دوسروں کا بھی فتنے کا شکار کرتا ہے تو ان چیزوں میں بڑا محتاط ہونا چاہیے بسا اوقات ہم کسی کی ایک بات سن کے یا چند چیزیں دیکھ کے اس سے بڑے ہی متاثر ہو جاتے ہیں اور اس کو اس کے ساتھ مل کے اپنا دین کی تبلیغ کا کام اور یہ سارا سلسلہ شروع کر دیتے نہیں چاہیے بڑا اعتدال ہونا چاہیے جو ہمارے سلف نے طریقہ اختیار کیا اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے اس اعتدال پر قائم رہنا چاہیے جو اس سے ہٹتا ہے یا گمراہ ہوتا ہے یا پھر تکفیری بنتا ہے یہ تجربے کی بات تو ان چیزوں سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے اللہ اکبر جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا یا آخرت کی وہ تمام چیزیں جو اللہ نے اور اس کے رسول نے بیان فرما دی کسی ایک چیز کے بارے میں یا چند چیزوں کے بارے میں اگر وہ شک کا اظہار کرتا ہے کسی چیز کا انکار کرتا ہے یقین نہیں رکھتا تو گویا کہ وہ خود بھی فتنے میں مبتلا ہے دوسروں کو بھی فتنے میں مبتلا کرے گا نہ یہ خود قرآن سے ہدایت حاصل کر رہا ہے نہ یہ قرآن کی ہدایت دوسروں تک پہنچا سکتا ہے تو یہ بنیادی صفات ہیں متقین کی اہل ایمان کی جو اللہ تعالیٰ کے قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں آگے فرمایا اولائکا علاہ دم من ربهم و المفلحون یہی ہیں وہ لوگ اولا یہی ہیں وہ لوگ اللہ ہدایت پر مر رب اپنے رب کی طرف سے اولا ایک اور یہی لوگ ہوم المفل وہی ہیں مکمل کامیابی حاصل کرنے والے جو ان سفات کے حامل ہیں جس کا یہاں ذکر ہوا ہے یہی ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت یافتہ قرار دے رہا اللہ کے نزدیک یہ ہے ہدایت اور باقی جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پر سمجھ سکتے ہیں جو حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھے گا وہ یہ اپنے طور پر سمجھ سکتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں اور میں دنیا کو ہدایت رہنمائی دے سکتا ہوں جی لیکن اللہ تعالی کی طرف سے وہ ہدایت پر نہیں ہے یا جتنی باقی صفات یہاں بیان ہوئی ہیں، ایک بندہ قرآن کے ساتھ حدیث بھی بہت پڑھتا میں نے ایسے لوگ بھی بڑے دیکھے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے نماز نہیں پڑھتے داڑھی مونڈ جاتے ہیں ایسے لوگ وہ بڑے دعوے قرآن بھی پڑھتا ہوں میں حدیث بھی پڑھتا ہوں جناب حدیث کا بڑا مطالعہ بڑی حدیث یاد ہیں سب کچھ ہے سب کچھ ہے لیکن جب اس کی عملی زندگی نہیں ہے یا یعنی بہت ناقص ہے اور سب سے بڑا نقص عمل میں نماز کا نقص ہے اگر کسی شخص کے اندر نماز کا عمل ناقص ہے نہیں ہے تو چاہے وہ کیسے بھی دعوے رکھے وہ ہدایت پر نہیں ہے اللہ کے نزدیک وہ ہدایت پر نہیں ہے ہدایت پر ہونے کا معیار اس کا عمل ہے اس کا کردار ہے بغیر عمل اور کردار کے کوئی شخص ہدایت کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور یہ یہ خود بھی نقصان اٹھائے گا دوسروں کو بھی یہ کسی نہ کسی جگہ پر ضرور فتنے میں مبتلا ہو جائے گا کیونکہ یہ ساری شریعت عمل کے لیے ہے یہ سارا قرآن ساری ہدایت پورا وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نادل کیا اس کا مقصد ان عمل ہے کیونکہ اللہ حکم دینے والا ہے بندے عمل کرنے والے ہیں یہ سب کچھ عمل کے لیے ہے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمل کے لیے ہے اللہ کے نبی پر جتنی وہی نادل ہوئی ہے وہ عمل کے لیے ہے ایک بندہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتا علمی طور پر اپنے آپ کو بہت پختہ قرار دیتا ہے تو وہ, وہ بھی گمراہی میں ہے وہ اس سے ہدایت حاصل نہیں کرے گا وہ کسی نہ کسی جگہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا اور دوسروں کو بھی کرے گا یا کم از کم سب سے بڑا فتنہ یہی ہے لوگ اس کو دیکھیں گے شاگرد اس کو دیکھیں گے کہ علمی نکات کے تو اس کے بڑے شاندار ہیں قرآن پر بات بڑی زبردست کر رہا ہے حدیث کے اوپر بات بڑی زبردست کر رہا ہے اور جناب راویوں پر بحث بہت ہے اس کے اس کے پاس علم بہت ہے ہاں جی علم سے متاثر ہوتے ہیں لیکن جب دیکھتے ہیں نہ مسجد میں جاتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے تو وہ لوگ جو اس کے علم سے متاثر ہوں گے وہ اللہ نہ کرے اس کی بدعملی عملی سے بھی متاثر ہو سکتے ہیں ہاں جی نماز کو غیر اہم قرار دے سکتے ہیں دین کا عملی پہلو جو ہے ان کے نزدیک اتنا پختہ نہیں رہے گا اور یہ بھی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی یہ بھی بہت ضروری ہے اللہ اکبر اور پھر وہ بھی ایک بندہ بڑا ہے لیکن زکاعت نہیں دیتا ظاہر ہے جب زکاط نہیں دے گا پھر الٹی سیدھی باتیں کرے گا یا علمی طور پر اس کے لیے کوئی نئی باتیں نکالے گا یا اپنی کوتا کو چھپانے کے لیے بہانے بنائے گا تو کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہو کے ہدایت سے دور ہو جائے گا اسی طریقے سے جو وہی پر شک کرتا ہے اسی طرح جو جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا یا اس کے اندر کوئی معاملہ خرابی کا ہے تو یہ لوگ ہدایت سے محروم رہنے والے لوگ ہیں ہدایت حاصل کرنے والے جن کو اللہ کی طرف سے یہ ضمانت ہے کہ یہ ہدایت پر ہیں وہ وہی ہیں جن کی صفات یہاں بیان ہو گئی بلائے کام المفل اور ہدایت ہی یہ جو اللہ کی طرف سے نادل ہونے والی چیز ہے یہی واحد ذریعہ ہے اس فلاح کا کامیابی کا جو کامیابی انسان کو چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ فلاح قرار دے رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کامیابی قرار دے رہا ہے وہ اولا جو اس ہدایت پر ہیں وہی حقیقت میں کامیابی جو اس ہدایت پر نہیں ہیں ہاں جی وہ, وہ کامیاب بھی نہیں ہے دنیا میں ایک شخص اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھتا ہے لیکن فرمایا النار و ادخل جنتہ فقط فاص اللہ تعالیٰ نے جو معیار کامیابی کا مقرر کیا ہے وہ کیا ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ یقینا کامیاب ہو گیا کمل حیات ال دنیا علامت دنیا تو دھوکے کا سامان ہے اس دنیا کے دھوکے میں بہت سارے لوگ بھٹک رہے ہیں حقیقی کامیاب اصل کامیابی یہ یہ عارضی کامیابیاں دنیا کے اندر جتنی کامیابیاں عارضی کامیابیاں ہیں حقیقی اصلی کامیاب بھی ہاں جی وہ کیا ہے جو فلاح سے تعبیر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو مقرر فرما دیا وہ ہے انسان کا اللہ کی جنت میں پہنچ جانا اور دوزخ سے بچ جانا کے آغاز میں تین گروہوں کا ذکر ہے پہلا طبقہ پہلا گروہ وہ ہے کہ جو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرتے ہیں وہ کون ہیں متقین ہیں ایمان والے ہیں ان کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں یہ پانچ آیات جو ہیں یہ, یہ ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو, جو ہدایت یافتہ ہیں ایمان والے ہیں متقین ہیں اللہ کی طرف سے ضمانت پہ ہیں کہ ان یہ ہدایت والے ہیں اور یہ کامیاب لوگ ہیں اور دوسرا گروہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ بیان کیا جو اس ہدایت کے منکر ہیں ایک ماننے والے ہیں دوسرے منکر ہیں تیسرے محروم ہیں تیسرے محروم ہیں جو ہدایت والے ہیں وہ کون ہیں ایمان والے مومن جو منکر ہیں وہ کون ہیں کافر محروم کون ہیں منافق یہ تیسرا طبقہ اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اگرچہ کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے محروم لوگ ہیں ان تینوں کا تذکرہ کیا گیا ہے تو پہلی پانچ آیات کے اندر تو اہل ایمان کی بات ہے اگلی دو آیات جو ہیں وہ ان کے بارے میں ہیں جو کہ منکر ہیں اس پورے نظام ہدایت سے منکر ہیں ان کی کیفیت بیان کی گئی ہے ان اللہ کفر صوام آن ذرم لم ذرم لا يؤمنون ختم اللہ وعلى رحم غشا وزابن عظیم ان اللہ دین کفر بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انکار کیا سوا ان علیہ برابر ہے ان پر اَن کیا تو ڈرائے ان کو ام لم تن یا نہ ڈرائے تو ان کو لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے ختم اللہ ہو مہر کر دی اللہ نے علی قلوبہ ان کے دلوں پر وہ الا اور ان کے کانوں پر رحم اور ان کی آنکھوں پر رشاوت پردہ ہے اور ان کے لیے عذاب بڑا عذاب ہے یہ دوسرا طبقہ جو منکرین ہدایت ہیں جو منکرین ہدایت ہیں انہوں نے ماننے سے کھلائی ہی انکار کر دیا ہم نہیں مانتے بھائی یہ جو تم کہتے ہو یہ کبھی یہ مکے والے قرآن مجید کو کسے کہانیاں کہتے تھے کبھی اس کو شاعری قرار دیتے تھے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور عجیب و غریب قسم کے تان کرتے تھے تو ان کے یہ کون ہیں منکر لوگ بالکل سری انکار کرنے والے ان الدین کفرو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا ام ان علیہ برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں لا یو وہ ایمان نہیں لائیں گے وہ ایمان نہیں لائیں گے اچھا یہاں بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تو پھر اس کا مطلب ہے ڈرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب یہ پتہ چل گیا کہ ایمان نہیں لائیں گے ڈرانا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے تو پھر اس, اس کا مطلب ہے دعوت دینے کا کیا, فائدہ؟ ان کو بات کا کیا فائدہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے, اس کا جواب یہ, ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا برابر ہے تم پر کہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ نہیں مان لائیں گے یہ نہیں کہا کیا کہا उन ان برابر ہے ان پر اگر بات یہ ہوتی کہ برابر ہے تم پر تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ پھر آپ ان کو نہ ڈرائیں نہ, سمجھائیں, نہ دعوت, دیں. اس دعوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا برابر ہے ان پر اس کا مطلب ہے کہ دعوت دینی چاہیے ڈرانا چاہیے سمجھانا چاہیے جو ہمارا فرض ہے دیکھیے تمام نبی نو علیہ السلاۃ وسلام سے لے کر جن کا اسوائے حسنہ قرآن مجید میں دعوت کے اعتبار سے بیان ہوا ہے نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال دعوت دیتے رہے انبیاء کتنا لمبا لمبا عرصہ دعوت دیتے رہے خود نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تیرہ سال مسلسل مسلسل دعوت دیتے ہی رہے ہیں یہ نہیں کیا کہ دعوت چھوڑ دی ہو تو یہ اس سے یہ بالکل نہیں مطلب نکلتا بعد لوگ اس شبے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر جب فائدہ ہی کوئی نہیں ماننا ہی نہیں تو پھر ڈرانا کیوں ہے نہیں ہمارا فرض جو نبیوں کا طریق ہے وہ یہی کیونکہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ مانے گا یا نہیں مانے گا شروع میں مکہ میں جو انکار کرتے تھے بعد میں وہ ایمان لے آئے جنہوں نے بڑی مخالفتیں کی حتیٰ کہ ح مدینہ میں تشریف لائے خالد بن ولید اہد میں مشرقین مکہ کے لشکر میں شامل ہیں اور اہد میں پلٹ کر حملہ کرنے والوں میں یہ آگے آگے تھے یہ تدبیریں بتانے والے تھے تو جو لڑے بھی مسلمانوں کے ساتھ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا پھر دیکھیے خالد بن بلید کا کتنا فائدہ مسلمانوں کو ہوا جہاد میں کیا کارنامے انہوں نے انجام دیے تو جو شروع میں مخالفت کرتے تھے وہ بعد میں مکی زندگی میں کچھ لوگ قبول کر گئے اور بہت سارے مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد قبول کر گئے تو اللہ کے نبی نے بتانا سمجھانا یا دعوت دینا نہیں چھوڑا اسی طریقے سے ہم بھی دعوت دینا نہیں چھوڑیں گے یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں یہ تو ماننے والے ہیں ہی نہیں جی. ہاں اس لیے اب ان کو دعوت دینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں یہ, یہ بالکل یہ قرآن کا جو سیاخ ہے اس سے یہ بات بالکل ثابت نہیں ہوتی ہاں جو بات یہاں بتائی ہے وہ کیا ہے کہ یہ ظالم جن کے پاس ہدایت آ رہی ہے وہی کے ذریعے اللہ تعالی کا قرآن آ رہا ہے آپ ان کو سمجھا رہے ہیں مسلسل اللہ کا قرآن بیان کر رہے ہیں. لیکن یہ سب کچھ سن کر پھر انکار کر رہے ہیں جہاد کہ یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں حالانکہ یہ یقین کر چکے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ان کو پتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے ان کو کہا گیا کہ تم مقابلے میں کوئی صورت بنا کے لے کے آؤ آیات بنا کے دکھاؤ تو نہ وہ آیات بنا سکے وہ سو، نہ صورت بنا سکے نہ قرآن کا چیلنج قبول کر سکے اس کے بعد وہ مانے دل سے انہوں نے مانا کہ یہ بالکل اللہ تعالیٰ کا کلام ہے انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جہادو بہا و تھا ظلم ظلم کے ساتھ تکبر کے ساتھ ہٹ دھرمی کے ساتھ یہ انکار کرتے رہے ایسے منکر انکار کرنے والے لوگ جو ہیں مسلسل انکار کی وجہ سے پھر اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے ماننے کی صلاحیت کو ہی اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسے منکروں کو ایسے باغیوں کو ایسے طاغتوں کو جو اللہ کے بالمقابل جرت کے ساتھ انکار کریں کھڑے ہوں مقابلہ کریں حق سمجھنے کے باوجود حق کا انکار کریں پھر اللہ تعالی اللہ تعالی ان کو دنیا میں سدا دیتا ہے ان کو دنیا میں سزا ملتی ہے اور وہ سزا کیا ہے ختم اللہ خلوب یہ اللہ نے مہر کر دی ہاں؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے بسا آپ پریشان ہو جاتے تھے کہ میں اتنی اچھی بات ان کو بتا رہا ہوں اتنی بھلی بات ان کو دعوت دے رہا ہوں یہ پھر بھی میری بات نہیں مانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی افسوس ہوتا آپ بڑے پریشان ہو جاتے کہ یہ مانتے کیوں نہیں ہیں اتنے واضح اور کھلے دلائل ہونے کے باوجود انکار کیوں کر رہے ہیں آپ بڑے ہی پریشان ہو جاتے اللہ تعالی اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ اے نبی آپ نے کوئی کمی نہیں کی ہے آپ نے سمجھانے میں ڈرانے میں پہنچانے میں آپ نے کوئی کمی نہیں کی ہے یہ بدبخت لوگ انکار کرنے والے ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے وہ جو آپ افسوس کا اظہار فرماتے اور پریشان ہوتے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی پریشانی کو دور کر رہا ہے اللہ اکبر اور فرمایا کہ ولہ عذاب عظیم ان کے لیے بڑا عذاب ہے یہ دنیا میں ہدایت سے انکار کرنے والے لوگ مقابلہ کرنے والے لوگ یہ اپنے آپ کو بہت کامیاب سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہم نے دلائل سے یہ کر دیا اور ہم نے وہ کر دیا فرمایا آخرت میں ان کے لیے عظیم سے مراد دوزک کا عذاب ہے کیونکہ بڑا عذاب دوزک کا عذاب ہی ہے دنیا کے جتنے عذاب ہیں یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں ان کو عذاب عظیم نہیں کہا جائے گا عذاب عظیم تو حقیقت میں یہ دوزت کی شکل میں جو عذاب ہوگا وہی بڑا عذاب ہے دنیا میں یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں تو فرمایا کہ جو ایسے جرت کے ساتھ انکار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوزک کی آگ تیار کی ہے اللہ اکبر تو یہ کافروں کے لیے منکروں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا ہے ایسے بھی اور ہمیشہ ایسے لوگ رہے پہلے نبیوں کے دور میں بھی تھے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایسے لوگ تھے مرتے دم تک انہوں نے ہدایت قبول ہی نہیں کی انکاری کرتے رہے ڈٹے ہی رہے مقابلے ہی کرتے رہے تو پھر ان کا انجام واضح ہے دنیا میں انجام ایسے لوگوں کا کیا ہے کہ ایسے لوگ ہدایت سے ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر موہرے لگاتا ہے کہ کوئی خیر کوئی خیر ان کے اندر جائے گی نہیں نہ یہ قبول کریں گے نہ ان کی کوئی خیر دنیا کو مل سکتی ہے ختم کا معنی یہ بند کر کے مہر لگا دینا کہ نہ باہر سے کوئی چیز اندر جا سکتی یعنی مراد خیر ہے خیر ہے اور نہ ان کی کوئی اچھی چیز باہر آ جائے گی تو یہ جو مسلسل انکار ہوتا ہے نا انکار کی وجہ سے یہ کیفیت بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو انکار سے بہت بچنا چاہیے بہت سوچنا چاہیے جب بات آ جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کی وہی ہے اللہ کی طرف سے نادل ہونے والی چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو پھر انکار نہیں کرنا چاہیے ہاں جی بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں ورنہ اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت ہی سلب کر لیتا ہے اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے تیسرا طبقہ و من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين اور لوگوں میں سے من وہ شخص بھی ہے یقول جو کہتا ہے آمنا بالله ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ یا انسانوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ وبل یومل آخر اور آخرت کے دن کے ساتھ وما ہم بمنین حالانکہ نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے یہ تیسرے طبقے کا ذکر شروع ہو رہا ہے جو منافقین ہیں کافر ہیں جو منکر ہیں نہ زبان سے اقرار کرتے ہیں نہ قبول کرتے ہیں بلکہ سری انکار کرتے ہیں اور اب یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ جو ایمان کا دعوی رکھتے ہیں کہتے ہیں ہم نے مان لیا لیکن حقیقت میں وہ ماننے والے نہیں ہیں ظاہر کلمہ پڑھتے ہیں دل سے انکار کرتے ہیں حالانکہ ایمان کا تعلق تو دل سے ہے ایمان کا تعلق تو باطن سے ہے اب اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہا ہے وما بے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ جھوٹ بولنے والے ہیں ہاں آگے فرمایا دھوکہ دینے والے ہیں یہ ماننے والے نہیں ہیں جو ظاہر سے اقرار کرے دل سے انکار کرے یہ کون ہے منافق یہ کون ہے منافق اور جیسے میں نے کہا یہ اچھی طرح سمجھ لو ہدایت سے یہ لوگ بھی محروم رہتے ہیں منافقین بھی قرآن کی اسلام کی جو ہدایت ہے اس سے یہ بھی محروم رہنے والے لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بظاہر دعوے کرتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہم نے قبول کر لیا ہم مانتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے ہم مانتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں یہ مانتے ہیں ساری چیزیں یہ زبان کا ان کا اقرار ہے حالانکہ دل سے ان کا انکار ہے وما هم حالانکہ نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے اچھا ایمان چونکہ باطن کے اندر چیز ہے تو اس کی گواہی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں اور بھائیوں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نے بیان فرما دیا کہہ دیا کہ یہ یہ لوگ منافق ہیں جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتا دیا تھا کہ یہ فلاں فلاں لوگ منافق ہیں اللہ تعالی نے اپنے جبریل کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا تھا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی آتی تھی وہی کے ذریعے یہ بیان کیا جاتا تھا کہ یہ منافق ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین جو بتائے گئے تھے وہ بتا بھی دیا تھا اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ کہیں میرا نام تو اس میں شامل نہیں ہے یہ فکر ہر بندے کو ہونی چاہیے جو یہ فکر رکھتا ہے نا وہ پھر بچ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست مرتب کروا دی تھی اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتا دیا نبی نے آگے کچھ لوگوں کو بتا دیا تھا اب ہم آج کل یہ کہیں یہ فلانا منافق فلانا منافق یہ اندر سے منافق ہے یہ, منافق یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ منافق کی صفتیں یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خسرتیں بیان کی ہیں کہ جو ہر بات پر چھوٹ بولے جو بدیان کی خیانت کرے جو بد عہدی کرے ہاں جی جو گالی گلوچ کرے جو وعدوں کے وادوں کو توڑے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی خسلتیں بیان کی ہیں سورہ توبہ کے اندر بہت ساری منافقین کی خسلتیں بیان ہوئی ہیں اور اس صورت کے اندر بھی اسی رکوع کے اندر بھی منافقین کی خصلتیں بیان ہوئی ہیں لیکن اس سے یہ مطلب بالکل نہیں نکلتا کہ ہم ہمارا ش... کوئی آج بیٹھ کر کسی پر منافق کا فتوا لگانا شروع کر دے کہ چونکہ اس کے اندر یہ یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں یہ فلاں شخص منافق ہے یہ فلاں نام کا بندہ منافق ہے یہ منافق کا فتوا نہیں دیا جا سکتا یہ بات بہت غور سے سمجھ لو اس میں بہت بڑی خرابی یہ تکفیر کے جتنے سلسلے چلتے ہیں ان کے اندر ایک بات یہ بھی شامل ہے اور بہت سارے لوگوں کو مرافک قرار دے کے پھر ان کے مال ان کی جانوں کو حلال قرار دے دینا پھر نوجوانوں کو قتل کی اجازت دے دینا یہ بہت سارے مفتی حضرات یہ کام کرتے ہیں غلط بات ہے غلط بات ہے صرف اللہ کے نبی وہ تھے کہ جو کسی پر نفاق کا فتویٰ لگا سکتے تھے اور کہہ سکتے تھے کہ یہ فلاں منافق لیکن نبی کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے کسی کو حق نہیں ہے کہ نبی کے بعد کوئی شخص کسی شخص کو کسی انسان کو اس کا نام لے کر متعین کر کے اس پر نفاق کا ٹھپا لگا کے منافق قرار دے کے اس کو کہہ دے کے کہ یہ منافق ہے اور اس کے ساتھ منافق والا سلوک کیا جائے یہ آج ہمارے کسی عالم کو کسی مفتی کو یہ بالکل اس کی اجازت نہیں یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے کیوں نبی پر تو وہی نادل ہوتی تھی اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ بتاتا تھا تو پھر آج اس کو دلیل بنا کر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بھی ایسا کہہ سکتا ہوں بھائی کیا تو نبی ہے کیا تیرے پاس وہی اترتی ہے؟ کیا تیرے اوپر کہ یہ کوئی کشف ہو گیا کہ یہ فلاں شخص منافق ہے ہاں ہو سکتا ہے کہ آج کسی شخص کو بات اگر سمجھ نہیں آئی یا اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا اس نے دل سے بھی کوئی غلطی کر لی ہے عمل میں خرابی پیدا ہو گئی ہے اس کے اندر نفاق کی خسرت پائی جاتی ہے کل وہ اپنی اصلاح کرتا ہے جی؟ کل وہ اپنی اصلاح کر کے توبہ کر کے اپنے معاملے کو درست کرتا ہے اور آج تیرا اس پر منافق کا لگ جائے گا تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے موت تک ہر شخص کو توبہ کے لیے اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے اصلاح کے لیے کھلا ہوا ہے جہاں منافقین کے بارے میں بتایا ان بتائے اللہ یہ سارا لکو لمبا ہے اس کے آخر میں فرمایا اخلس دین یہ اللہ تعالی نے بعد میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ دیا جو توبہ کر لیں جو اصلاح کر لیں اللہ تعالی نے ان کو ان کے لیے موقع رکھا ہے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منافق کے بارے میں بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی فہرست بتائی تھی لیکن نبی کے بعد نہ کسی پر وحی آتی ہے نہ کسی کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ کسی پر منافق کا فتو لگا سکے یہ بات بہت اچھے طریقے سے بڑی اصولی بات ہے جس کو آپ نے انشاءاللہ یاد رکھنا ہے ہاں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نیل نہیں ہیں یہ ایمان لانے والے یہ اندر کی بات ہے ایمان ایک باطن چیز کا نام ہے اس کا فیصلہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہم جو فیصلہ کریں گے وہ ظاہر پر کریں گے ظاہر پر کریں گے ایک شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے قبلے کو تسلیم کرتا ہے کتاب اللہ کو حق مانتا ہے آخرت پر ایمان رکھتا ہے ساری چیزیں اس کی جو بنیادی چیزیں ان کو قبول کرتا ہے آپ اس کے اوپر منافق کا فتویٰ لگائیں شرعاً اس کی کسی کو اجازت نہیں ہے ہم ظاہر پر فیصلہ کرتے ہیں باتن پر فیصلہ اللہ کرنے والا یو خاد اللہ والذین آمنوا وما الا آمنوس وما وہ دھوکا دیتے ہیں اللہ کو بلدین آ اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ایمان والوں کو بھی دھوکا دیتے ہیں وما یخنا اور نہیں دھوکا دیتے وہ اللہ انفسا ہوں مگر اپنی جانوں کو وما یشورون جب کہ وہ شعور نہیں رکھتے دیکھیے یہ اس کا معنی ہم یہ کریں گے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں یعنی اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو کوئی نہیں دھوکا دے سکتا اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا لیکن یہ جو منافقین لوگ ہوتے ہیں یہ نفاق ایسی بیماری ہے اس کا آگے ذکر آ رہا ہے کہ مسلسل نفاق کی وجہ سے بندے کو جھوٹ بولنے کی عادت دھوکہ دینے کی عادت فریب مکاری کرنے کی عادت یہ جو چیزیں بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں نفاق کی وجہ سے تو پھر ایسا رویہ اس کا بن جاتا ہے وہ سب کو ہی دھوکہ دیتا ہے اپنوں کو بھی دوسروں تو کو بھی حتیٰ کہ وہ اللہ کو بھی یہی سمجھتا ہے کہ میں اس اللہ سے بھی چھپا لوں گا اللہ سے بھی بچ جاؤں گا یہ اس قسم کے جذبے اس کے اندر اور اس قسم کی باتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو فرمایا اللہ وہ اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی ہی کوشش کرتے ہیں ان کا دیکھو نفاق کا بہت بڑا ضرر نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے یہ ایمان ہی ہے نا کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہر وقت مجھے دیکھتا ہے میری ہر چیز اللہ کے سامنے واضح ہے جس طرح میری زبان سے نکلنے والا کلمہ اللہ سنتا ہے ایسے ہی اللہ میرے دل کی حقیقت کو جانتا ہے یہ ایمان ہی ہے نا ایمان کے ساتھ بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے ایمان کے ساتھ بندے کے لیے اندر اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ کا خوف اللہ سے امید اللہ تعالی تعالیٰ سے تعلق ایمان کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے نفاق کی وجہ سے جب ایمان پر زد پڑتی ہے ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے تو بندے کا پھر اللہ سے بھی تعلق خراب ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہی چیز ہوتی ہے تو بندہ پھر اللہ کے بارے میں بھی اللہ کے بارے میں بھی عجیب و غریب سوچنے لگتا ہے کبھی شکوک و شبہت کا شکار ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے تو خرابی پیدا ہوتے ہوتے اس کا نقصان بڑا ہے اللہ اکبر فرمایا کہ وہ دھوکا دینا ایسی ان کی عادت ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کو بھی دھوکا اللہ تعالی کو بھی دھوکا سب کو دھوکا اپنے بھی پرائے بھی سب کو دھوکا دینے کی یہ کوشش کرتے ہیں فرمایا بما یخدم یہ بے وقوف لوگ ہیں بڑے اپنے آپ کو عقل مند اور تیز ترار سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو دھوکہ دے لیتے ہیں حقیقت میں منافق ایسا نکمہ بے وقوف ہوتا ہے وہ کسی کو نہیں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکا دے رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتا او بھائی اللہ تعالیٰ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے پھر ایمان والے سبحان اللہ ایمان والوں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے ایمان ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر بڑی خوبیاں پیدا کرتا ہے ایمان بندے کے اندر بڑی صفات پیدا کرتا ہے انسان بہت کچھ اس ایمان کے ساتھ حاصل کرتا ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے دنیا کے اندر اور جو سچے ایمان والے ہیں ان کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ان کا ایمان ان کو مضبوط رکھتا ہے ان کے اندر استقامت بڑی زبردست ہوتی ہے ان کے عمل اور کردار میں بڑی پختگی ہوتی ہے تو منافق لوگ یا کوئی دوسرے یہ ایسے ایمان والوں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کو تو خیر دھوکہ دینے کی بات ہی کیا ہے ایمان والوں کو بھی کوئی دھوکہ نہیں دے سکتے حقیقت میں ایسے دھوکے باز وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں وہ نہ مسلمانوں کو سک دے سکتے ہیں نہ اللہ کو دے سکتے ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکے میں دھوکا دیتے ہیں لیکن وما یا ایسے بے وکوف ہیں کہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے ہیں اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کو دھوکا دے رہے ہیں اور شعور بنتا ہے ایمان کے ساتھ ایمان پر عمل کے ساتھ انسان کا شعور پختہ ہوتا ہے اس کو ہر چیز بہت اعلیٰ درجے پر سمجھ آتی ہے شعور بھی ایمان سے بنتا ہے اس اسلام اللہ تعالی کے احکام ان پر عمل ان چیزوں کے ساتھ بندے کا شعور بہت پختہ ہو جاتا ہے اور جب ایمان نہ ہو ایمان کی وجہ سے عمل نہ ہو تو ایسے لوگ ایک دھوکے کے طور پر تو وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے دانشور ہیں آج کل یہ جو ٹیلی ویژن چینلوں پہ بیٹھے ہیں یہ جو بڑی بڑی کتابیں لکھ رہے ہیں اور بڑے بڑے پروفیسر بن کے یونیورسٹیوں میں پڑھا پڑھا کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا کچھ کر رہے ہیں بڑے علم والے بڑے فہم والے کو جاننے والے بڑے حالات کو سمجھنے والے یہ جو سمجھتے ہیں دانشور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا سمجھا رہا ہے جن کے پاس اللہ کا نور نہیں ہے ایمان کی روشنی نہیں ہے اسلام پر عمل نہیں ہے ایسے لوگ حقیقی شعور سے بھی آ رہی وہ شعور نہیں رکھتے وہ اپنے غلط فہمی میں مبتلا ہیں اپنے آپ کو وہ دانشور سمجھ کر بڑی دانشوری پکھارتے رہتے ہیں پیش کرتے رہتے ہیں حالانکہ حالانکہ یہ حقیقت میں شعور ہی نہیں رکھتے اور بھائی دنیا میں جتنی تباہیاں آئیں جتنی خرابیاں پیدا ہوئیں اور جتنے حقوق کے مسئلے غلط ہوئے یا انسانوں نے نقصان اٹھایا یہ آج کے فلسفے پیش کرنے والے آج کے دانشور یہ دنیا میں بڑے بڑے نظام مرتب کرنے والے معاشی نظام تشکیل دینے والے سیاسی نظام دنیا میں بنانے والے جتنی تباہیاں پھیلائی ہیں یہ قانون سازیاں کرنے والے یہ انسانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہم نے یہ بنا دیا یہ بنا دیا حقیقت میں سارا بگاڑ سارا فساد انہی لوگوں کی وجہ سے لیکن ان کو غلط فہمی ہے کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہم بڑے باشعور ہیں ہم بڑے دانشور ہیں ہم بڑے عقل والے فہم والے سمجھنے والے اور جو صحیح معنوں میں کتاب اللہ کے عالم ہوں جو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور ماننے اور عمل کرنے والے ہوں تو ان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں پتا है? یہ بے خبر لوگ ہیں ان کو کیا پتا دنیا کیا ہے ان کو کیا پتا دنیا کہاں کھڑی ہے آج کے حالات کیا ہیں یہ نہیں جانتے یہ، یہ، ان کے بارے میں یہ یہ بڑے بڑے تصور حقیقت میں جتنا نقصان، جتنا فساد، جتنی تباہی دنیا میں نظر آ رہی ہے یہ ان کی دانش کا ہی نتیجہ ہے یہ ان کی عقلوں کا اور ان کے فیصلوں کا اور ان کے فلسفوں کا ان کے بنائے ہوئے نظاموں کا یہ سارے کا سارا بگاڑ دنیا کے اندر ہے تو فرمایا نہ یہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ یہ ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اتنے بڑے بے وقوف ہیں کہ ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے ایک ہے بے ہوتا ہے تو کم از کم اس کو اس بات کا تو شعور ہوتا ہے کہ میں اپنی اپنے بارے میں کوئی صحیح سمجھوں لیکن ایک ہے کہ وہ اپنے بارے میں بھی اپنی مسلحت کو نہیں سمجھتا اصل بے وہ ہے اور جو دین سے سے وہ حقیقت میں اس شعور سے ہی محروم. یہ بات اللہ تعالی یہاں سمجھا رہے ہیں. اور سچی بات ہے آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں اور یہ اللہ کے دین سے ہاں اور ان میں سے بہت سارے وہ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں کتاب اللہ کو مانتے ہیں اور حالت ان کی ان کی دانشوری کی وہی ہے جو امریکہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ایک دانشور جس حالت کیفیت میں وہی اسی حالت اور کیفیت میں یہ ہے کوئی فرق ان کے اندر آپ کو نظر ہی نہیں آئے مراد ان کے دلوں میں مرد ہے بیماری ہے فزادہم اللہ پس زیادہ کیا اللہ نے ان کو مرض میں بیماری میں ولاحم عذاب ان اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بیما کانو یکون اس سبب سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں فیقلوب ہے مرد ان ان کے دلوں میں مرض ہے نفاق کو اللہ تعالیٰ نے مرض قرار دیا ہے نفاق کو اللہ تعالیٰ نے بیماری قرار دیا ہے ایمان نور ہے اور نفاق مرض ہے نفاق بیماری فرمایا ان کے دل اور یہ بیماری کہاں لگتی ہے کسی ہاں? کی آنکھ کمزور ہو گئی کسی کے کان میں تکلیف ہو گئی ہاں جی کسی کو کہیں بیماری آ گئی بخار ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور یہ نفاق کا مرض وہ ہے جو دلوں کو لگتا ہے یہ دلوں کو لگنے والی بیماری ہے ہاں? دل بیمار ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے دل بیمار ہوتے ہیں اور جو ان کے دل ہی بیمار ہو جائیں ان کی کوئی چیز بھی صحیح کام نہیں کرتی اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایک دل بنایا ہے جب وہ صحیح ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح کام کر ہوتا ہے اور اگر وہ دل ہی صحیح نہ ہو تو پھر کچھ بھی صحیح نہیں ہوتا تو فرمایا کہ ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہو گیا ہے فزاد اللہ مرضا اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض بڑھا دیا کیسے کیسے مرض بڑھا دیا بھائی دلوں میں مرض ہے کیا مرض ہے ان کے دلوں میں حسد ہے یہ اب مرض کی آگے تفصیلات ہیں منافق کے دل میں حسد ہوتا ہے اہل ایمان کے خلاف بغض ہوتا ہے اہل ایمان کے خلاف اسی طرح تما اور لالچ ہوتا ہے ان کو دنیا کا نام اسلام کا لیتے ہیں کلما بھی پڑھتے ہیں ہاں جی بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن اندر ان کے ایک حسد ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے اور سات تما اور لالچ ہوتا ہے اور بھی اسی طریقے سے بڑی بیماریاں نفاق کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں ہاں؟ تو فزادہ ہو ملا ہو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ان کو بیماری میں کیا مطلب کہ اللہ نے مسلمانوں کو پھیلا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ میں شروع شروع میں کمزور تھے ہاں جی اللہ بن ابعی کے منافق طبقے کے یہ سارے لوگ بڑے حسد کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاں جی بڑے پریشان تھے اور آہستہ آہستہ اللہ نے اپنے نبی کو طاقت دینا شروع کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی طاقت قوت میں بڑھتے جا رہے تھے منافقوں کا اتنا حسد بڑھتا جا رہا تھا اتنا حسد بڑھتا جا رہا تھا گویا کہ اللہ نے مومنوں مسلمانوں کو جتنی طاقت قوت دی ان کی دعوت پھیلی جہاد کے ذریعے اللہ نے بڑی بڑی کامیابیاں ان کو دیں پھر ان کو غریمتیں ملنا شروع ہو گئیں اللہ تعالیٰ نے جو باہر سے حملہ آوروں سے اپنے نبی کو نجات عطا فرما دی اندر یہودیوں سے اللہ تعالیٰ کے نبی کو بھی نجات مل گئی بڑی قوت مل گئی تو جون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت ملتی گئی صحابہ کو قوت ملتی گئی ان کا حسد بڑھتا گیا ان کی پریشانی بڑھتی گئی یہ مطلب ہے فضاد ہو مل کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض میں اضافہ کیا کس طرح اضافہ کیا کہ اللہ نے اپنے نبی کو نبی کے صحابہ کو اللہ تعالی نے بہت کچھ دے دیا جس کی وجہ سے ان کو حسد ہوتا تھا ان کا حسد اسی طریقے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ان کے دل کا مرض جو ہے اس میں اسی طریقے سے اضافہ ہوتا چلا گیا ہے وحم عذاب علیم ان بے مقان فرمایا یہ تو دنیا میں حالت ہے نا دنیا میں حالت ہے ہاں؟ کہ ان کا مرض بڑھ رہا ہے ان کی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں اچھا پھر مخبر تھے یہ ظالم مکے والوں کی مخبری کرتے تھے یہودیوں کے ساتھ دوستیاں رکھتے تھے ہاں جی اور پھر رویے ان کے ایسے ہو گئے رویے ایسے ہو گئے کہ مسلمان تو نفرت کرتے ہی تھے اپنی چال بازیوں کے ذریعے یہ کافروں کی بھی نظروں سے گر گئے یہودی بھی ان پر اعتماد نہیں کرتے تھے مکے والے بھی کہتے تھے کہ یہ ہم سے ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں یہ سب کی نظروں سے گرتے جا رہے تھے منافق یہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا یہ کوئی بھی منافق کی حالت خصرت ہی ایسی ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا چلو کافر ہے نا جی دشمن ہے مقابلے میں ہے یہ منافق ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتا تو دنیا میں ان کی یہ حالت ہے فرمایا لیکن آخرت میں ولام عذاب العلیم بما قانو یکسبون آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا ان کے قسم و افترا کی وجہ سے حسد و بغد کی وجہ سے اسلام کے خلاف جو انہوں نے سازشیں کیں ان سازشوں کے لیے غیروں کے یہ کام آئے کافروں کا انہوں نے ساتھ دیا تو اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑی دردناک سزا آخرت میں دے گا اور عذاب علیم عذابن عظیم یہ عمومی طور پر اس سے مراد دوزک کا یہ عذاب شبحان ربک اللہ علیہ وسلم